اور یہ جو امریکہ ہے نا سب سے بڑا شیطان سب سے بڑا افریت سب سے بڑا خبیص اور ظالم اس زمانے کا اس نے تو انتہا کر دی ہے انسانیت کے قتل میں انتہا کر دی ہے انتہا ڈھائی لاکھ انسانوں کو چند سیکنڈوں میں اس نے سفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ناگاساکی اور ہیروشیما کے ایٹمی حملوں کو ذرا یاد کریں وہ کفوار تھے لیکن انسان تو تھے یہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے تانے دینے والے یہ آلمگیر جراثیم امریکہ اور اس کے چیلے ذرا سوچیں ہماری تو پوری تاریخ میں پوری اسلامی تاریخ میں اتنے سارے لوگوں کا قتل ہم نے کہیں بھی نہیں کیا ہماری پوری اسلامی تاریخ میں اتنے سارے لوگوں کا قتل عام کہیں پر بھی موجود نہیں چند سیکنڈوں میں چند سیکنڈوں میں انہوں نے ڈھائی لاکھ سے تین لاکھ تک لوگوں کو قتل کر ڈالا دو ایٹم بم انہوں نے گرائے اور نسل انسانی پر ایک خطرناک جرم کا ارتقاب انہوں نے کیا اور اس جرم پر انہوں نے کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا دو دن پہلے چرخ میں لوگر میں ہمارے مہاجر بھائیوں پر چھاپا ڈالا گیا جس میں نو ساتھی شہید ہوئے جن میں چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے دس دس سال کی ان کی عمریں تھیں جو کہ قرآن کریم کے حافظ تھے چند منٹوں میں سیکنڈوں میں یہ ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں جس پر انسانیت شرماتی ہے اور یہ لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں یہ شیطان کی چیلے یہ شیطان کے نمائندے امریکہ اور اس کی غلام حکومتیں پھر ہمیں دہشت گرد کہتی ہیں۔ ولعلم الله بان فی بنی الانسان امثالها اول شرع الجهاد والدفع فقال تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو میرے بھائیو چونکہ اللہ تعالی کو اس بات کا علم تھا کہ انسانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ظالم ہوں گے وحشی ہوں گے اور شیطان ہوں گے اس لیے اللہ تعالی نے جہاد کو فرض کیا دفاع کو فرض کیا جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس میں ہے ادین البینبی ولموں جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے انہیں دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے وہ انَ اللہ عالانصم القدیر اور اللہ تعالی ان کی مدد پر ضرور قادر ہیں من بغیر حق ان اللہ رحم بغیر انہیں اپنے گرو سے اور اپنے وطنوں سے ناحق نکالا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ رب اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا حاکم عمران خان نہیں ہمارا حاکم بے نظیر نہیں ہمارا حاکم نواز شریف نہیں ہمارا قانون جمہوریت نہیں بلکہ ہمارا حاکم اللہ ہے اور ہمارا قانون کتاب اللہ ہے اس لیے انہیں ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے اگر اللہ تعالی انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ختم نہ کرتے تو مختلف ادیان کی جو عبادت گاہیں ہیں یہ ختم ہو جاتی اور مسجدیں بھی ختم ہو جاتی جن میں اللہ تعالی کو بہت یاد کیا جاتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ سر مَنْ حمین اور اللہ تعالی یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالی ضرور ضرور ضرور اس کی مدد کرے گا لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے اور نون بھی یہاں پر تاکید کے لیے ہے کہ اللہ تعالی ضرور ان کی مدد کرے گا ان اللہ قوی قویون عزیز، یقین اللہ تعالی قوی ہیں اور غالب ہیں اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر دس میں یہ مضمون موجود ہے لائر قبون علم وما و الا کہم المعۃدون یہ جو کفار ہیں نا یہ مسلمانوں کے بارے میں کسی بھی معاہدے اور کسی بھی شرافت و کرامت کا کوئی اعتبار نہیں کرتے کسی بات کا یہ خیال نہیں رکھتے نہ ہی یہ جنیوا کنونشن کو مانتے ہیں نہ ہی یہ کسی معاہدے کے پابند ہیں گوانت ناموں میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا اور جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے حدود سے اور باندری سے باہر ہیں وغیرہ وغیرہ سب شیطانی باتیں ہیں مسلمان شخص کے بارے میں یہ لوگ کسی بھی معاہدے اور کسی بھی انسانی تقاضے کے قائل نہیں ہیں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو ان کے قوانین ہیں اقوام متحدہ کے ملغوبہ نما قوانین جنیوا کنونشن کے قوانین اور ادھر ادھر کے معاہدے یہ سب جو ہیں یہ ڈگوسلے ہیں یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے حربے ہیں اور یہ حربے ہر روز آزماتے ہیں اس لیے اللہ جل جلال فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چورانوے میں فمن علیہ کم فاتد علیہ بم فلما علیہ کو جو بھی تمہارے سلسلے میں حد سے گزرے تو تم بھی اسے جیسے کہ وہ حد سے گزرا ہے جواب دو ہاتھوں پر ہاتھ ڈالے بیٹھے مت رہو تبلیغ کرو اسے ود تک اللہ اور اللہ سے ڈرو حد سے نہ گزرو عالم و ان اللہ مالمتقین اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ہمیں ان شیطانوں کا جواب دینا چاہیے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ لہدا الجہاد بل احداد اسی لیے جہاد فرض کیا گیا ہے اور اسی لیے تیاری کرنا فرض ہے اعداد القوا بے حادف تیاری اس لیے کی جاتی ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے انہیں دہشت زدہ کیا جائے یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں یہ کوئی گال ہی نہیں ہے کفار کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیاری کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں آپ لوگ تیاری کریں تاکہ ان کافروں کو ڈرائیں نام ارحاب الجن سن نقید من ابنائی آدم حیثما وجود ہاں ہاں جہاں کہیں بھی انسانیت کے نام پر داغ و دبا بنے ہوئے یہ جنس آپ کو ملے انہیں ڈرانا چاہیے اللہ جل نے انتہائی سراحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں صورت الانفال کی آیت نمبر ساٹھ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے لہم الحم من قوہ اور مر ربات القیل کہ جتنی بھی ہو سکے آپ اپنی طاقت تیار رکھیں اور بندھے ہوئے تیار گھوڑے تیار رکھیں سدھائے ہوئے گھوڑے تیار رکھیں گاڑیاں ٹینک اور بڑے بڑے اسلحہ اور وسائل بنائیں وحدد حد الحدف اب اور اللہ تعالی نے اس تیاری کا جو ہدف ہے اور جو مقصد ہے اسے بالکل صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے تر ہیبون عدو من دونہم لا اللہ وادم و اخری نندم اللہ تعالم اللہ کہ اس تیاری کے ذریعے آپ لوگ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور وہ لوگ جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں آپ لوگ نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے جاسوس استخبارات خفیہ ادارے والے ان سب کو ڈرائیں ان سب کو دہشت زدہ کریں دہشت زدہ کرنے والے کو فارسی میں دہشت گرد کہتے ہیں تو آپ اور میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے اور اس تیاری کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اور خفیہ اداروں والوں کو ڈراؤ انہیں دہشت زدہ کرو میرے بھائیوں اس معنی میں آیات قرآن کریم میں بہت ہیں اللہ جل جلال کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہ جو انسانوں کے اندر بدماش ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو سبق سکھانا لازم ہے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینکنا لازم ہے اور ان کو جو گزارے کی اجازت دی جاتی ہے وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہوگی یعنی اگر یہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ماتحت ذلیل اور خوار ہو کر جزیہ دے کر یہ رہیں گے اور جب تک آپ اپنے اسلامی اور شرعی قانون اور دستور پر قائم اور مضبوط رہیں گے حاکم رہیں گے تو یہ بھی سیدھے رہیں گے جیسے کہ اسلامی تاریخ نے ہمیں سمجھایا ہے اسلامی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی عمارتیں خلافتیں اور حکومتیں قائم تھیں یہ بھی سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح مسلمانوں کی تعداد کیا کرتے تھے الله صدق اللہ العویم المن خلق وہ القیف القبیر صورت الملک کی آیت نمبر چودہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اللہ تو لطیف ہے اور نازک نازک باتوں کو جانتا ہے خبیر ہے تمام باتوں کا ادراک اور علم رکھتا ہے جاپانی کمپنیاں گاڑیاں بناتی ہیں ایک پٹرول کی اور ایک ڈیزل کی ہے جو, جو گاڑی پٹرول کی ہے اس میں ڈیزل ڈالیں یا برعکس کریں کیا وہ گاڑی چلے گی ہرگز نہیں ان انسانوں کو اللہ جل جلال ہی نے پیدا کیا ہے کسی اور نے پیدا نہیں کیا اور اللہ جل جلال ہی نے ان انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بھی بھیجا ہے جو مسلمان ہوں گے وہ حاکم ہوں گے اور جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ ماتحت ہوں گے اسی طریقے سے اس دنیا کے امن کو اور اس دنیا کے نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اللہ تعالی کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پوری دنیا پر حاکم کرنے کے لیے جو جہاد جاری ہے اس میں شامل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اقوال کو افعال و احوال کو درست فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ و صحبی اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ